وإلى سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك و صحابك يا حبيب الله والسلام يا اللہ وعلا آلک يا نور اللہ تو سن الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازی میں علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ حبیب کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو تو جب کبھی یہ صدا سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود حاضرین بھی اور جو کہ آج ہمارے ملک بھر کے مدارس المدینہ کے قاری صاحبان ناظمین جملہ مجلس کے اسلام بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے تو سیکھنے کی بات ہے کہ جب کبھی صلو علی الحبیب کہیں یا سنیں تو جواباً صلی اللہ علام محمد درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کرنی چاہیے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا مدارس میں بھی جائج ہو مدنی منوں کو بھی سکھایا جائے گھر میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی اپنی عادت بنائے اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں جب کبھی وقتاً فوقتاً یہ صدا سنتے ہی ہیں صلو علی الحبیب تو جوابن کہیں گے صلی اللہ اللہ محمد درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے مگر یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے جو امیر سنت کے معمولات میں سے ہے صلی اللہ علام محمد اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس طرح درود پاک پڑھتا ہے اس پر رب تعالی رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا اس دوران ایک شخص پاس اس کا قیام ہوا میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا میزبان نے جب شام کو اپنی گائے کا دودھ دوہا یعنی دودھ نکالا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے تقریباً تیس گائےوں کے برابر دودھ نکلا گائے نے اتنا دودھ دیا یہ بادشاہ تھا اس نے دل ہی دل میں اس انوکھی گائے کو چھین لینے کی بری نیت کی دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا تو بادشاہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ خیریت کل اتنا دودھ تاج اتنا سا دودھ تو میزبان کہنے لگا بادشاہ نے اپنی ریا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جانتا نہیں تھا یہ بادشاہ نے اپنی ریا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحوست سے دودھ آدھا ہو گیا کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے اب یہ حیرت انگیز ان کے سن کر بادشاہ نے دل ہی دل میں اس انوکھی گائے کو جو ظلمن چھین لینے کی جو بری نیت کی تھی وہ نیت ختم کر دی اب اگلا دن آیا تو گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنے پہلے دن دیا تھا تو اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی ریایہ پر ظلم کرنا بند کر دیے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن کریم کی سب کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے ان نمل اعمال و <بِالنِّيَّات> یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث پاک کے بارے میں شار بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیتوں کا معاملہ یہ بدقسمتی سے بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے کہ اس معاملے میں ہماری توجہ نہیں ہوتی اور بڑی پیاری بات علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں انہی نیتوں کے بارے میں کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے اور ویسے بھی یہ نیت جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے منجیات یعنی کہ نجات دلانے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے اور نیک لوگوں کے وہ عمدہ اخلاق اور اچھی عادات یا وہ بہترین اعمال جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور دنیاوی و اخروی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے انہیں منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال کہا جاتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے ظاہری و باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور نیک اعمال بجا لانے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہی نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا یہ رضا الہی حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں نیک عمل کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی نیک عمل کرے گا تو اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا نیک عمل اسے جہنم سے نجات دلائیں گے اور اسے جنت میں جانے کا حقدار بنائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک اعمال کو سیکھیں اور اس میں کوششیں کریں اگر عمل نہیں ہوتا تو ظاہر نیک امال کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہے تو آج انشاءاللہ شاء اللہ ز ہم نیتوں کے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں گے اور انشاء اللہ وہ طریقہ کار بھی بیان ہوگا یعنی کہ وہ آٹھ طریقے بیان ہوں گے کہ ہم عامل نیت کیسے بنیں ہم نیت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ضروری ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے متبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز المان ماہ خزان العرفان صفا پانچ انتیس پر پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی انیسویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومن اراد وهو مُؤْمِنٌ سالہ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ترجمہ کنزول ایمان اور جو آخرت چاہے اور اس کی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی عصاعت کریمہ کے تحت صدر الفاظ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں کسی عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں نمبر ایک طالب آخرت طالب آخرت ہونا یعنی نیت نیک ہو اچھی نیت ہو اور نمبر دو سعید یعنی کوشش یعنی عمل کو بااہمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا اور نمبر تین ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں احادیث مبارکہ میں بھی نیت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ایک اور جگہ پر نبی پاک علیہ السلط وسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے نمبر دو اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی تو نیت کہتے کس کو ہے نیت کا کی تعریف کیا ہے سنیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا ہو اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں تو کئی ایسے کام ہیں جو مباح ہوتے ہیں یعنی مباح اس جائز عمل یا فیل یعنی کام کو بولتے ہیں جس کو کرنا نہ کرنا یکساں ہے یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے گا نہ گنا مثلاً کھانا, کھانا پینا سونا ٹہلنا دولت اکٹھی کرنا توفہ دینا عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ یہ کام مباح ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مباہ کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے اور فکا کرام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گنا ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جب کسی مباح سے تاعت یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا تاعت یعنی عبادت تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی مثلاً کھانا پینا حصول مال وغیرہ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی مباح کام بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے گا اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباح رہے گا قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی عقل مند وہی ہے کہ ہر مباہ کام میں کم از کم ایکد اچھی نیت کر لیا کرے اب چونکہ یہاں پر مدارس المدینہ کے کاری صاحبان ہیں ظاہر ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ جو آخری معلومات مجھے یاد ہے کم و بیش ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے قریب مدنی منع اور منیا یہ مدارس المدینہ میں حز و ناظرا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار یہ خاندان گویا سے اس طرح سے ہم سے وابستہ ہے ہزاروں جو مجھے یاد ہے فگر تقریباً انہتر ہزار حفاظ کرام یہ مدارس المدینہ سے فارغ ہو چکے ہیں تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب مدنی مننے منع منیہ یہ ناظرہ مکمل کر چکے ہیں ان مدارس المدینہ سے تو یوں لاکھوں لاکھ کا ہم سے یوں تعلق رہتا ہے اب اگر ایک استاد پڑھانے والا ہے ایک ناظم ہے ایک مجلس کا اسلام بھائی ہے اور یہاں پر اگر مدری چینل کے ناظرین اسلام بھائی ہیں ہم اگر اپنا یہ ذہن بناتے ہیں کہ مجھے نیتیں کرنی ہیں جیسا امیر علیہ سنت دعوت برکات و ملالیہ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر عمل سے پہلے گویا نیتیں کراتے ہیں مدری مذاکرے میں دشری باوری ہوگی تو سب سے پہلا کام نیتوں کا ہوگا بلکہ یہی نہیں خود امیر علیہ سنت کے معاملات میں دیکھا ہے بلکہ ایک دفعہ مدنی چینل پر ہی یہ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ امیر سنت جس طرح اپنے کمرے میں امامہ شریف سجا رہے ہیں عطر لگا رہے ہیں نیتیں کر رہے ہیں تو یہ سب منظر نظر آتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب امیر السنت منچ پر یعنی اسٹیج پر تشریف لائے تو نگرا نے شورا نے سوال کیا کہ آج, آج آپ کی تین چار باتیں میں نے نوٹ کی ہیں کیا تو کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اتر کی شیشی کھولی عطر لگانے کے لیے لیکن پھر آپ نے بند کر دی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھولی اور پھر اتر استعمال فرمایا ایسا کیوں کیا تو امیر علیہ نے فرمایا کہ اصل میں میں عطر لگانے سے پہلے اتر لگانے کی نیت بھول گیا تھا اب ظاہر ہے نیت کرنا چاہیے تو میں نے اپنی عادت بنائی ہے کہ اگر ایسا کبھی ہوتا نا تو شیشی بند کر دیتا ہوں پھر نیتیں میں نے اپنے اوپر جاری کی پھر نیتیں کرنے کے بعد پھر میں نے ادھر لگایا یعنی گویا یہ بھی ہماری ایک تربیت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہو تو تھوڑا سا اس میں چیک تو کریں نا جیسے امام شریف باندھتے ہیں اب امامہ شریف ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم روز ہمارا روٹین ہے یہ مدرسۃ المدینہ جانا ہے امامہ پہن کے جانا ہے کئی ایسے مدنی چرنگے ناظرین بھی بیٹھے ہوں گے جو پہنتے اب ہم یہ غور کریں کہ کیا امامہ باندھنے سے پہلے نیت کی تھی ہم نے کہ امامہ باندھنا چونکہ سنت تو اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں ورنہ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں ثواب کیسے ملے گا جب تک نیت نہیں کریں گے تو اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا ہو سکتا ہے اتنا طویل سفر کر کے جو آئے ہیں انہوں نے نیتیں حاضر نہ کی تو چونکہ اب اجتماع کا آغاز ہو چکا تو نیتیں ہونی چاہیے کہ بھئی اجتماع میں جتنا بھی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ پانچوں نمازیں با ادا کروں گا اب نیت کا یہ بھی ایک اصول ہے میں دل میں نیت ہونی چاہیے با نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وقت پر اٹھنا بھی پڑے گا وز بھی کرنا پڑے گا سنت قبلیہ وقت پر ادا کروں گا نیت ہو سکتی ہے ماشاء اللہ مسجد میں موجود ہیں ازان کی آواز تو آئے گی پانچو پانچوں وقت ازان کا جواب دینے کا موقع مل سکتا ہے پانچوں وقت اقامت کا جواب دینے کا موقع مل سکتا ہے تو اگر نیت ہو کہ میں پانچوں وقت کی اذان کا جواب بھی دوں گا اقامت کا جواب بھی دوں گا تو یہ بھی نیت ہو سکتی ہے تو اس طرح سے کھانا جو کھانا ہے امیر علیہ سنت کی صحبت میسر ہوگی نگران شرح کے مدنی پھول سنیں گے دیگر مبلغین کے بیانات کا سلسلہ بھی ہوگا تو مدنی پھول لکھوں گا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یادگار رہے گی کئی ایسے ہوں گے جو باب المدینہ میں شاید پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہوں گے تو اب یہاں کی یادگار یہی ہوگی کہ جب جب کوئی بیان سنیں گے تو اس کے مدنی پھول لکھ لیں گے جب کبھی سالہا سال کے بعد بھی ہماری ڈائری کھلے گی تو یاد آ جائے گی کہ مرشید کی زیارت کر رہا تھا اور یہ مدنی پھول لکھ رہا تھا تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے تو اس طرح سے آ تو گئے ہیں آ تو گئے ہیں تربیتی اجتماع میں آ رہے پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے کا سفر کر کے آ گئے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے آ گئے لیکن کیا یہاں آ کر پایا یا یہاں بار بیٹھ کے ہوا کھا رہے تو یہاں اندر بیٹھیں گے ابھی جیسے نماز جمعہ کا سلسلہ ہے الحمدللہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے بلکہ اس کا تو ناگا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں درود رضویہ پڑھایا جاتا ہے امیر علیہ سولندی تشریف فرما ہوتے ہیں تو یوں اگر ان تمام سلسلوں کو ہم دیکھیں اور ظاہر ملک بھر سے تشریف لائے ہیں ان چیزوں کو لے کر جائیں اور یہ ذہن بنائے کہ جو انشاءاللہ اللہ یہاں پر میں نے معمولات دیکھے ہیں اپنے علاقے کی مسجد میں بھی رائج کرنے کی کوشش کروں گا ان تین دنوں کے استقامت ان تین دنوں کی پابندی ایسی نصیب ہو جائے ان شاء اللہ میں یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی جماعت ترک نہیں کروں گا بلا عذر شرعی میں انشاءاللہ شاء کا جواب دینے کا معمول بناؤں گا تو چونکہ تربیتی اجتماع جو ہے یہ سیکھنے کا ایک بہترین اس میں موقع میسر ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کے معاملات پر حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس کی برکتیں حاصل ہوں گی کہ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا جیسا کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو محقق الطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے امال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اب دیکھیں بہت اہم روایت بیان ہو رہی ہے کہ اس روایت میں نیت نہ کرنے کے نقصان اور کرنے کے فائدے یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئیں گی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب فرشتے بندوں کے امال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نامائے عامال کو پھینک دو اس نامائے کو پھینک دو تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے فلاں بندے کے نامہ امال میں فلا فلا عمل لکھ دے فرشتہ عرض کرتا یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کرنے کی تھی اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا عجر دوں گا حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدی سے دلوی رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہو پر نیک عمل پر ثواب تو اسی وقت ملے گا نا کہ جب نیت اچھی ہو اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا خواہ عمل کرے یا نہ کرے اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر بط... ہے اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ کے خاص بندوں میں سے نہیں اور جس کا عمل رضا ہے رب لم عزل کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے نیت کے کی ہے اللہ جانتا ہے نیت کے کی در کیے تو ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے امل دیکھے امیر فرما دے کہ ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلاتے ایک بار ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے کر آئی اب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ تھا تو اس بچی سے پوچھا کہ کیسے بناتی ہو تو اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلی قسم کی گنوں کی پیداوار ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ لیتے ہیں بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی وہ بچی گنے کا رس لینے گئی اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کیا کہ یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا اتنے میں بچی روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے بادشاہ بولا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا کہنے لگی پہلے آسانی رس نچڑ جاتا تھا آسانی سے نکل جاتا تھا لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی رس نہ نکال سکی بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو وہ گئی اور بآسانی با رس نکال کر لے آئی اچھی نیت اچھا پھل دیتی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے انداز کیا ہے اور یہ تو کرام کو مدنی منو کو تربیت دینے کی بات ہے باقاعدہ بیاان تو ہوتے مگر ایک استاد صاحب اگر پڑھا رہے ایک مدنی من نے کا کہ اچھی اچھی نیتیں بیان کرے اب یہ ایک منٹ کا کام ہوگا لیکن گویا اس طرح سے ایک ہماری دوہرائی کا سلسلہ ہوتا رہے گا کھانا مدنی منع کھا رہے ہیں اب مدنی منع کے کھانے کی تربیت میں ہمارا تو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمارے قاری صاحبان ناظمین یہ اطراف میں چکر لگا کر مدنی منوں کو سنت کے مطابق کھانے کی تربیت دیتے ہیں اب اس دوران اگر اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ ہوتا رہے مدنی منوں کی تربیت ہوگی اس طرح سے جاتے جاتے بھی ہم اپنے مدنی منوں کو گھر تک جانے کی اچھی نیتیں کروا لیں گھر سے آنے سے پہلے ان کو کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ اہتمام ہو تو آج اگر یہ مدنی منع ہمارے پاس ہے اور ان کو اگر ہم نے اچھی تربیت دی تو یقیناً یہ معاشرے کے ایک اہم فرد بنیں گے کیونکہ اگر آج ہماری عمر زیادہ ہو گئی تو ہمیں بھی تو اپنا بچپن یاد آتا ہے قاری صاحبان ہم کو کیا سکھاتے تھے معاملات کیا کرتے تھے تو اس طرح سے اگر ہم نے ان کو اچھی تربیت دی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اچھے الفاظوں سے ہمیں بھی یاد کریں گے کہ ہمارے نازن صاحب اس طرح ہمیں تربیت دیتے تھے ہاتھ اس طرح دھونے کی تعلیم دیتے تھے ہمیں جوتے کس طرح چپل رکھنے چاہیے اس کا اہتمام کرتے تھے کہیں اگر کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہو تو اس وقت ہماری چیزیں ہم یوں روڈوں پر پھینکتے تو نہیں تھے اس طرح سے کوئی گندگی کا معاملہ تو نہیں کرتے تھے کہیں اگر مدنی منہ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے سے پہلے ان کو سکھا دیا جائے کہ دیکھیں آپ نے کاغذ نہیں پھینکنے کوئی چیز اگر کھانی ہے تو چونکہ یہ مسجد اور فنائی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے تو جیب میں رکھ لیا جائے مدرسے میں گندگی نہ کی جائے بلکہ الحمد للہ نگران شعراء کے بیانات میں میں نے تو اس بات کی بھی تربیت حاصل کی میں نے ذاتی طور پر مجھے یاد ہے چودہ اگست کے دنوں میں نگران شورا کا ایک مدنی مکالمہ تھا ایک موضوع پر انہوں نے بیان کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے روڈوں پر ہمارے میں بہت گندگی ہے بہت کچرا پھینکا جاتا ہے چلو آج سے نیت کرو آج سے نیت کرو کہ میں خود ایک کچرا نہیں پھینکوں گا تاکہ ایک کاغذ تو کم ہو جائے گا ایک تھیلی تو کم ہو جائے گی ایک بال کا گچھا میرا تو کم ہو جائے گا تو یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر فرد ایک فرد اپنے اندر کوئی بھی تبدیلی لاتا ہے تو ڈیفینے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے تو کم از کم میں اپنی ذات میں تو یہ نیت کر سکتا ہوں کہ یار میں کم سے کم اپنی سیڑھیوں پر روڈوں پر تھوکنے کا جو سلسلہ ہے پان کی پی کے پھینکنے کا جو سلسلہ ہے اسی طرح جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اس کا ریپر پھینکنے کی عادت ہے کاغذ پھینکنے کی عادت ہے روٹی کھائی وہ پھینکنے کی عادت ہے شاپنگ بیگ سے کوئی چیز نکالی تو اس کو ہوا میں اڑا دینے کی عادت ہے ان عادتوں کو ختم کیا جائے تو یہ چیز اگر آج اگر ہم اپنے مدنی منوں کو تربیت میں دیتے ہیں ان کو کوئی بات سکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین خود سیکھیں کہ اگر اس بات کی تربیت ہم اپنے بچوں کو دیتے بھائی آپ کی بلڈنگ میں پورا کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے سمجھ لو ہر فلور پر آپ کے یہاں ڈبے جو ہے نا ڈبے تو ایسے خالی پڑے رہتے ہیں لوگوں کی مرضی آتی ہے آپ کی گلیوں میں وہ شوپر پھینکتے رہتے ہیں ارے آپ تو ہمت کرو کہ ہمارے گھر سے کوئی ایسا کچرا اس طرح سے گلی میں نہیں پھینکا جائے گا اس طرح سے ہم اپنے گھر کے باہر گندگی نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوگی ہمارا گھر اچھا بنے گا تو اس گھر کا اثر جو ہے وہ میرے بلڈنگ پر میرے محلے میں پڑے گا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اچھی نیتوں کا معاملہ ہم بیان کر رہے ہیں اور واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے اچھی نیتوں کی توفیق نصیب ہو جائے جی ہاں اچھی نیتوں کی توفیق ملنا بہت بڑا اجر کا کام بہت بڑی نعمت ہے یہ اور یہ بھی ایک انداز ہو کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں بھائی مثال اگر جیسے کاری صاحبان ہیں ناظمین ہیں کسی شیٹ صاحب کا میسج آ جائے میری ماں کا انتقال ہو گیا برائے کرم مجھے کچھ سارے سواب ہمارا ریپلائی کتنی دیر میں جاتا ہے اور کسی غریب کا میسج آ جائے یار میری ماں کا انتقال ہوا ہے مجھے کچھ سالے ثواب چاہیے ہمارا ریسپانس کیا ہوتا ہے ہم یہ سوچی غور کریں کہ آخر مجھے اس کا جو ثواب دینا ہے اس کو ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارے مدارس میں ترقی بنتی ہے دیا جاتا ہے لیکن اس شخص کو جواب نہیں دے رہے ہم اس کو اس کی قرآن خانیاں ہوتی ہے تو میرے قدم نہیں بڑھتے ہیں اور فلاں کے اگر قرآن خانی کا اہتمام ہوتا ہے تو کے پہنچتا ہوں میں میرے سارے جدول ایک طرف ہو جاتے ہیں واٹ از دس مرشد فرماتے ہیں اکیو کھولے ڈس کھول کے پھاڑ کے دیکھو کیوں کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کو ٹٹو لے نیت دیکھیں کہ نیت کیا ہے نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے یا اس شیٹھ کی رضا ہے کہ جناب شیٹ صاحب راضی ہو جائیں گے کیا وجہ ہے تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام یہ ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ اگر یہ معاملہ اس طرح بڑھتا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنے کہیں خوش ہوتے ہیں کہ جناب میں یہ عمل کر رہا ہوں لیکن یہ عمل میرا تو دکھاوے کے طور پر ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اور بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا قیامت کے دن ایسے ریاکار کار ایسے دھوکے بازوں کو کہا جائے گا کہ جا اپنا عمل کی جزا اس سے لے جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے تو اے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان اے ہمارے ناظمین اے ہماری مجلس کے اسلام بھائی ہمارے پاس اللہ کی رحمت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہاں کے عاشقان رسول نے ہم پر اعتماد کیا اپنے مدنی منوں کو ہمارے سپرد کیا ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج یہ لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے کے لوگ مدنی احتیاط ہم کو دیتے ہیں کیوں کہ ہم ان کے بچوں کی تربیت کریں گے اور الحمدللہ تربیت ہوتی ہے لیکن ظاہر اس میں وقتاً فوقتاً اصلاح کے مدنی پھول بیان ہونے چاہیے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت ہے مدنی منع تحجد گزار ہیں ایسے مدنی منوں کو میں جانتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد مدنی منوں کی جو رجب شابان میں روزے رکھتی ہے نفلی روزے رکھنے کا ہمارے مدارس المدینہ میں اہتمام ہے روزانہ کی ایک منزل تلاوت کرنے کا اہتمام الحمدللہ مدارس المدینہ میں ہے لیکن ہم اور مزید بہتر کریں گے جس کی نیت کی عادت نہیں ہوگی اس کو اچھی نیتوں کا مطلب اس کو ذہن دیں گے آج سے ہی ہمارا مدنی منا جب تک زندہ رہے حافظ قرآن رہے اس کو یہ نیت کرانی ہے اس نیت پر کیسے استقامت پائیں گے اس کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ کو حفظ کرنے کے بعد بھی روزانہ ایک پارا تلاوت کرنی ہے آپ کو ایک منزل تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اس طرح سے اگر ہماری تربیت کا سلسلہ رہا تو معاشرے کو ایک اچھے افراد ملیں گے اچھے مسلمان ملیں گے با کردار مسلمان ملیں گے متقی مسلمان ملیں گے پرہیزگار مسلمان ہوں گے تو یقیناً معاشرے پر رحمتوں کا نزول ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کا ایک ارشاد میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس قوم کے بچوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہے تو عذاب دور فرما ہے تو یہ بہت با ہمارا شعبہ ہے اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کے لیے جو تعاون کرتے ہیں غیر کروڑ ہاں کروڑ روپئے کے اخراجات ہیں کم و بیش سالانہ ایک ارب روپے کے اخراجات مدارس المدینہ پر دعوت اسلامی کرتی ہے اس کے لیے جو جو تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور جو نہیں کرتے ان کو درخواست بھی پیش کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس کو مزید آگے بڑھانا ہے اور مدارس کھولنے ہیں اور اس میں سہولیات فراہم کرنی ہے اس کے لیے تعاون فرمائے تو اب اگر نیتیں کرنے کا ذہن بنتا ہے تو کیا طریقہ ہوگا کیا طریقہ ہوگا بلکہ ایک بڑی پیاری بات لکھی گئی خلیفہ اارون رشید کی زوجہ زبیدہ رحمت اللہ تعالیٰ کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا ماں فاڈ اللہ بھی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا مقصد کا سبب وہ راستہ بنا جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکے کی طرح بنوایا تھا کہا نہیں اس راستے کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت کی وجہ سے بخش دیا اللہ ہمیں بھی عامل نیت بنائے نیت کا علم حاصل کرنے والا بنائے اس کے لیے امیر سنت کا ایک رسالا ہے ثواب بڑھانے کے نسخے وہ رسالہ لیجیے بہتر موضوعات پر امیر سنت نے نیتیں لکھی ہیں قرآن پڑھنے کی نیتیں نماز پڑھنے کی نیتیں مدرسہ پڑھانے کی نیتیں چائے پینے کی نیتیں فون کرنے کی نیتیں فون رکھنے کی نیتیں بہتر موضوعات پر یہ رسالہ بوس آٹھ یا دس روپے کا رسالہ ہے اسے تمام قاری صاحبان ضرور حاصل کریں سب سے پہلے اب طریقہ مختصر عرض کرتا ہوں عامل نیت بننے کے آٹھ طریقے نمبر ایک سب سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی نیت کر لیجیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی نیتیں کر لیجئے کہ کوئی بھی اچھا نیک عمل کروں گا تو اس سے پہلے نیتیں کروں گا اگر نیت ہوتی ہو تو اظہار بھی کر دیں بس جو بھی نیت نماز پڑھے نہیں ہے اچھا کام ہے نا نماز پڑھنے سے پہلے اچھی نیت کر لوں تو اس کے لیے طریقہ کار امیر نے کہا کہ تھوڑا سا رک جائے تھوڑا سا رک جائے عمل کیوں کر رہا ہوں ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ ثواب شروع ہو جائے گا پھر دوسرا نیت کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اور فوائد اگر پیشے نظر ہوں تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے وار. اور نیت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا امامہ باندھا ہے بھائی میں تو ہمیشہ باندھتا ہوں بھائی نیت بھی کرتے ہو کہ نہیں امامہ باندھتا کیوں تو پتہ چلا امامہ تو باندھ رہے ثواب نہیں مل ثواب اسی صورت میں ملے گا جب سب نیت کریں گے تو یوں مطلب حضرت سیدہ فوزیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے بغیر گفتگو بھی نہ کرو حضرت سیدہ داؤ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بھلائیوں پہ غور کیا صرف اچھی نیت کو ان کا جامے پایا اس کی اہمیت اہمیت کس قدر زیادہ ہے پھر نمبر تین دن کی ابتدا اچھی اچھی نیتوں سے کیجیے اٹھ گئے اب اچھی نیت کر لیجئے اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ کان زبان ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا یہ نیت کا کارڈ بھی آتا ہے الحمدللہ اس نیت کے کارڈ کو بھی وقتاً فوقتاً لگائیں اور جیسے یہ کفل مدینہ کا کارڈ ہے اللہ کرے مرشد کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے پہلے سب سجا لیں امیر سنت پسند فرماتے یہ خاموش نیکی کی دعوت ہے تو محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو یہی لگا لیجئے مختلف کارڈ اپنے پاس رکھ لیں وقتاً فوقتاً اس کو نیکی کی دعوت کو لگاتے رہے انشاءاللہ ثواب ملے گا پھر نمبر چار عاملین نیت کی صحبت اختیار کیجیے جو نیتیں کرنے والوں کا ذہن رکھتے ہیں نا ان کی صحبت اختیار کی بھئی اچھی اچھی نیتیں کرا لیں بھئی سفر شروع ہو رہا ہے اچھی نیتیں کرا لیں بھئی انشاءاللہ میں سفر میں ذکر و اذکار کرتا رہوں گا ہم دوران سفر بھی نماز با جماعت ادا کریں گے حتی الامکان بابضو رہوں گا بلا ضرورت ادھر ادھر کھڑکی سے باہر رہی دیکھوں گا فضل گفتگو نہیں کروں گا یہ نیتیں کی تو اب آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا آپ کا یہ مباح کام جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا تو ایک کاش کہ ہمیں عمل کرنا نصیب ہو جائے اسی طرح نیت سے متعلقہ کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے کتابیں پڑھیے اور اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ میر سنت نے نیکی کی دعوت میں پورا مضمون لکھا ہے بڑا جامع بیان ہے وہ, وہ پڑھے سواب بڑھانے کے نسخے یہ رسالہ الحمد للہ میرا السنت دیا امام محمد غزالی علیہ رحمٰ کی کتاب ایالوم میں نیتوں کا باب ہے اس طرح سے ترکیب بنائیں گے تو فائدہ ہوگا نمبر 6 نیتیں لکھنے کی عادت بنائیں یہ قاری صاحبان کو اس لیے میں ارض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اگر اس طرح کا غیر نصابی ہوم ورک دیا جائے جیسے مدنی منوں کو کہا جائے کہ بھائی کل نیتوں کا اگر ذہن بنتا ہے تو مدرسے آنے کی اچھی اچھی نیتیں تمام مدنی مُننے جو وہ چار چار لکھ کر لائیں اب چار چار جب یہ پچیس مدنی مُنہ لکھیں گے تو سو نیتیں ہو جائیں گی یہ غیر نصابی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے اور صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں تو وقتاً فوقتاً اس قسم کا معاملہ کرتے جائیں کیا ہمارے اسلاف و بزرگوں کے دن منائے جاتے ہیں یوم فاروق آدم منایا جائے گا تو اب یوم فاروق کے آدم آ رہا ہے تو اب اس یوم فاروق اعظم منانے کے لیے مدنی منوں کو ذہن دے دیں کہ بھائی یہ آپ بتائیں کس طرح یہ دن منانا چاہیے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اس طرح سے ذہنی صلاحیتیں اور زیادہ جو ہے وسیع ہوتی ہیں. تو ہم بھی نیتیں لکھنے کی عادت بنائیں اب جیسے مثال فیضان مدینہ میں امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت ہوگی تو اگر ایک مدرسۃ المدینہ سے چند کاری صاحبان آئے چلے جی بارہ بارہ نیتیں لکھیں مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے بارہ نیتیں لکھیں آپ. اس طرح سے اپنے ذہنی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے ایک ایسا مدنی ماحول کریٹ ہوگا کہ جس سے آپ کو اور لذت اور اور برکت ملے گی ونہ فضول گفتگو سیاسی گفتگو کھیل کود کی گفتگو یہی ہمارا انداز ہوتا ہے اس انداز سے ہمیں بچنا چاہیے پھر اسی طرح ہر جائز اور نیک کام سے پہلے نیتوں پر غور کر لیجیے اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیتیں کر لیجیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اپنے بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے تو اپنی اہلیہ کو آواز دی کنگی لے آؤ تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیا شیشہ بھی لے کر آؤں تھوڑی دیر خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ہاں وہ بھی لے آؤ تو اس تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ کنگھی کے لیے تو میری نیت تھی کہ کنگی کرنی ہے لیکن شیشے کے بارے میں میری نیت نہیں تھی چنانچہ میں نے شیشہ منگوانے سے پہلے چھپرا تھوڑی نیتیں میں نے حاضر کی پھر جب اللہ کی اللہ نے شیشے کے لیے میری اچھی نیت تو حاضر کرایا تو میں نے پھر منگوایا عمل تو ہو گیا نا عمل ہو گیا لیکن ثواب ملے مجھے ثواب کا ہر ہو مجھے اور زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں ایک کاش کے جذبہ نصیب ہو جائے پھر معاشرہ دیکھیں معاشرہ کس قدر بے حیائی اور بری باتوں میں پڑا ہوا ہے اگر کوئی اچھا سمجھانے والا ہو کوئی اچھی تربیت دینے والا ہو اس کا ایک جملہ بسا ہوتا اس کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے ایک اللہ والے نے ایک اللہ والے بزرگ سے کسی شخص نے آ کر شکوا کیا کہ بڑے نصیب کھوٹے ہو گئے میرے دو جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ایسا طبقہ ہے جو کام ہوتا, کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے میرے سارے کام الٹے پڑے میرے نصیب کھوٹے اب ان بزرگ نے کیا فرمایا ان بزرگ نے پوچھا کہ مہر دیکھیے اسٹمپ مہر دیکھیے موہر کہنے لگا جی ہاں پوچھا جی جانتے ہو کہ مہر پہ لکھائی کیسی ہوتی ہے کہنے لگا کہ مہر پر الٹے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں موہر پر الٹے الفاظ لکھے ہوتے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ جانتے وہ سیدھے کیسے ہوتے کہنے کا کہ جب مہر کاغذ پر لگتی ہے جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے تو بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح مہر اپنا ماتھ کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں اسی طرح تو بھی وزو کر مسجد جا اپنے رب از اجل کے حضور ماتھا ٹیک سجدہ کر تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے کوئی سمجھائے تو صحیح تو بتائے تو صحیح آج اتنا جو معاشرہ نیکیوں میں مصروف ہے انیس پر توجہ کرے سن انیس سو میں میرے امیر فرمادے میں تنہا تھا میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا تو جب اس ایک مرد کلندر نے اس مختصر سے پینتیس سال کے عرصے میں دو سو ممالک میں اس پیغام دعوت اسلامی کو پہنچوایا ایک سو چار جات میں کام کرائے تو اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں ہم بھی تو ہمت کریں ہر شخص اپنی ذات میں امیر سنت بن جائے ایک مدنی کافلہ امیر اہل سنت کہیں سفر پر جا رہا تھا کسی ملک امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کا حضور ہمیں کچھ نصیحت کیجیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے میرے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ لوگ آپ میں الیس قادری کو تلاش کریں گے لوگ آپ میں الایاس قادری کو تلاش کریں گے تو اے دعوت اسلامی کے مدارسانی مدارس و بدارس کے مدارسین اے ناظمین اے تنزر, اے شعبے کے اسلامی بھائیوں آپ میں ہم میں بھی اسلامی بھائی مدن امیر اہل سنت کو تلاش کرتے کہ یہ ہمارے قاری صاحب بولنے میں کیسے ہیں یہ کاری صاحبان پڑھانے میں کیسے ہیں ان کاری صاحب کی نمازیں کیسی ہیں ان کے بولنے کا انداز کیسا ہے ان کا لینے کا انداز کیسا ہے ان کا دینے کا انداز کیسا ہے, ان کا کا انداز کیسا ہے؟ تو اگر ہم سب اپنے اپنے شعبے کو کما حق کو اس انداز سے چلانے میں کامیاب ہو جائے کہ جس انداز سے میرے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں ہم اس معاشرے کو با عمل متقی پرہیزگار حافظ قرآن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہی ہے آرزو تعلیم <تصفح> قرآن عام <تصفح> ہو جائے, جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری بات جو نیتوں کے حوالے سے نیت بنانے کے لیے کہ بد, نیتوں کی بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجیے کہ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے منقول ہے ابن مکلا نامی ایک خطاط اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا بادشاہ وقت بھی اس کے فن کو دیکھ کر متاثر ہوا تو اپنا وزیر مقرر کر لیا کچھ عرصے بعد تخت و تاج کے معاملے میں اس کی نیت خراب ہونے لگی جو اسے تاج و تخت کے حصول کے لیے سازشوں پر اکساتی کسی طرح ان سازشی منصوبوں کی بھنک بادشاہ کو پڑ گئی فورن طلب کیا قید کروا دیا کچھ عرصے بعد بادشاہ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قید سے آزاد کر کے منصب پر دوبارہ بحال کر دیا لیکن پھر اس کی بدنیتی کے حصول کے لیے سازشوں پر مجبور کر دیا اس بار بادشاہ کو پتا چلا اس نے بطور سزا اس کا ہاتھ اور زبان کاٹ دی ہزاروں دینار کا جرمانہ عائد کر کے دوبارہ جیل کروا دیا آخر کار ایک تاریخ جیل میں یہ ماہر خطاط فساد نیت کی آفت میں گرفتار ہو کر عبرتناک موت کا شکار ہو گیا ہماری نیتوں کو ہمیں اچھا کرنا ہے اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو کر ہم قرآن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں اپنے معاملات کے بارے میں دولت کمانے کے معاملے میں جو جو بھی انداز ہم دنیاوی طور پر بھی اپناتے ہیں اپنی نیتوں کو اچھا کیجیے انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں سلامتی نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے آمین بجاند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم ان عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا آزان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی